رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے اس زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ جعفر ابن ابو طالب کی بیوی جی ان کا نام تھا اسمس تو, تو جعفر ابن طالب ایک قسبہ میں شہید ہو گئے موتہ میں شہید جعفر ابن ابو طالب جو تھے ابھی جوانی کی عمر میں تھے وہ تو کسوہ موتہ میں شہید ہو گئے تو ان کی بی بظاہر کے جوان کی عمر بھی ہوگی اسمابی تومیش تو, تو بیوہ ہو گئی وہ تو رایت وتا کے رسلہ سے خالبہ کو اس سے نکاح کا پیغام دینا نکاح کا پیغام دینا اس پر آیت اتری کہ کیا ہے بولو آجبا گھوس ہونا تھرٹی تھری آیت نمبر نمبر 52 جتنی خواتین آپ کے نکام آ چکی ہیں اس کے بعد بدید خاتون سے آپ کو نکان نہیں کرنا ہے چاہے ان کا حسن آپ کو ایجاب میں ابتدا کر دے یعنی پسند آ جائے آپ کو اب سارے پریشان ہیں کہ پاغمبر جو ہو سے متاثر کیسے ہو جائے گا عجیب غریب تعمیر ہے بالکل ازکار رفتہ تعمیل ہے جو کسی طرح سے اسی لیے لوگ محروب ہیں ہر دینی اقدار سے نہ معرفت ہے نہ خصیت ہے نہ خوف ہے نبت خدا خشی کیونکہ رسول اللہ کو بنا رکھا ہے ایک ایسے ہائی پریڑ رکھا ہے کہ وہ انسان سے ماور آ کوئی تو اس وقت کیسے بنے گا وہ تو پھر اس کی تردید ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ اس واقع تھے نہیں رسول اللہ بشر تھے بشر جیسے نفسیات میں جیتے تھے وہ اگر تو باہی آتی تھی اس آیت میں ایک بہت ہی بڑی حقیقت بتائی گئی اس حایت میں وہ ایک اور آیت میں ملا کر کے وہ کہ جس کا شکار ہر مرد ہوتا ہے اور آپ سب لوگ بھی ہوں گے اس میں معاف کیجیے اس میں کوئی استثر نہیں وہ کیا ہے آدمی جب جو جو جوانی گو پہنچتا ہے تو چاہتا کہ شادی کرے ایک بیوی لاتا ہے تھوڑے دوروں کے بعد غیر اتپن ہوتا ہے اس بیوی سے یہ چاہے آپ جیسے لوگ ہوں یا بادشاہ لوگ ہوں تو پھر کیا سوچتا ہے تلاک دے کر دو شادی یا ایک اور نکاح یا تو تلاک دے کر شادی یا ایک اور نکاح اچھا اسے اس نہیں متبن تھا تو دو دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا یہی تاریخ ہے اس کے ایک مثال میں کہوں گا کہ اردون کے جو شاہ حسین تھے ان کے پاس پیسے کمینی تھی انہوں نے عرب لڑکی شادی کی کچھ دور کے بعد غیر مطمئن ہو گئے پھر ایک امریکن لڑکی شادی کی پھر پھر برٹش لڑکی شادی کی آخرکار اسی بےتمانی مر گئے ایسا سب کا حال ہے سب کا حال ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایک اور پیڑھی ہوتی تب میرے میرے زوج بھی ملتا یہ تو وہ ہے نہیں تو وہ لوگ آجبا کو حوصولوں کو مائیں کہ بظاہر اگرچہ اس کا جوال تو متاثر کرے لیکن جب شادی ہو جائے گی تو وہ بھی وسیع ہو جائے گا جیسا کہ شادی شدہ ہیں. جو منکوہ خواتین کے باوجود تم چاہ رہے ہو ایک اور منکوہ سے تم کو نہیں ملا پورا اطمینان تو اب جو کرو گے تب بھی نہیں ہوگا تو کیا کرو گے شاید شادیاں کرتے رہو گے اس میں بہت بڑی حقیقت بدائی گئی ہے جس میں سارے مرد مبتلا ہیں پوری تاریخ کے تمام مرد تو کیوں یہاں بھی وہی اصول ہے کہ آپ اپنے مائن میں بسائے ہوئے ہیں ایک خاتون جو بالکل پرفیکٹ خاتون لیکن وہ تو ملے گی جنت میں دنیا میں کہاں ملے گی تو جنتی خاتون کی طلب لے کر آپ جی رہے ہیں اب ایک روز سے نکاح کرتے آپ تو سمجھتے ہیں شہری یا کہ وہ میرے مائن میں جو بسی ہوئی تصوراتی خاتون وہ یہ ہوگی تو لو وارج بھی ناکام اور ارین وارج بھی ناکام کیونکہ عملی طور پر تو وہ خاتون ہے نہیں وہ وہ جو حدیث بہ کے آدمی جب کسی خاتون کو دیکھتا ہے تو شتاانش کی تزدین کر کے بٹفل دکھاتا ہے اس کو الفاظ بھی یاد نہیں آ ہیں یہ بفو اس کا ہے کیوں سمجھتا کہ وہ تصوراتی خاتون یہ ہے لیکن جب امرت رپ جب جاتی ہے وہ اس کے صبح و شام میں شامل ہو آتی ہے تو ملے پتا کہ یہ تو وہ ہے نہیں وہ کم ہے تو یہ آیت جو ہے ولو عجبا کا حسن اس کی کاٹ ہے اس, اس براج کی کاٹ ہے کہ تصورتی خاتون کے چکر مت پڑو وہ جنت ملے گی یہ دنیا میں نہیں ملنے والی ہے واجب کا حسن کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں کا کو آپ جمع بنا دیے و لو کم کر دیجئے آپ تو سارے انسان اس میں شامل ہوتے ہیں اس سارے سالوں کی جس میں تصویر ہے زندگی پر اسی آپسن میں جیتے ہیں کہ ایک اور فلاں عورت جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو میں اپنے تصوراتی خاتون کو پا جاؤں گا تو دنیا میں آپ کو جو اویلیبل خاتون ہے وہ ایسی رہے گی لیس دین آئیڈیل ہوگی وہ تو یہ ایک مثال میں نے دی کہ سارے معاملے میں چاہے دولت ہو چاہے اقتدار ہو چاہے حکومت ہو سب ملنے سے پہلے تو بہت لگتا کہ بہت کوئی بڑی چیز ہے کہ مل جاتا ہے وہ لگتا کہ وہ یہ تو کم ہے جتنا میں نے چاہا تو اس سے کم ہے جیسے اکشر نے کہا کہ وہ چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا وہ تو اس کو تبنا تھی کہ بڑا گھر بناؤ بڑا گھر بناؤ پیسہ خوب کمایا اور بڑا گھر بنایا دوسرے کا چندی دن کے بعد بڑے گھر کا ہائی ختم ہو گیا کیونکہ اب کیا لگا کہ اس تصوراتی ماڈل کے مطابق تو یہ ہے نہیں تو انسان میں سارے جو خواہشیں ہیں وہ سب جنت کو لے کر کے ہیں کہا میں ڈیزائر سیکھ گا نیبل طرح طریقے آپ کے اندر ہیں چاہے بیوی کے بارے میں ہو گھر کے بارے میں ہو کھانے کے بارے میں ہو لباس کے بارے میں ہو ہر چیز کے بارے میں آپ کے اندر خواہشیں ہیں یہ خواہشیں سب کی سب جتنی بھی ہے سب جنت کے لے کر کے ہیں اچھا رہنا آپ کو دنیا میں تو ان خواہشوں کو جو کہ جنتی خواہشیں ہیں آپ کو غیر جنتی درجے میں ملیں گی وہ آپ کو تو اس کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے چاہے بیوی بی کا معاملہ ہو گھر کا معاملہ ہو بزنس کا ہو جاب کا ہو یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو ہر معاملے میں آپ ایک آئیڈیالسٹ ہیں ایک پرفیکشنسٹ ہیں کیوں جنت کو لے کر آپ کے تصورات بنے ہیں وہ جو جنت دیکھے تھے آپ نے آدم کے زمانے میں اس کو ہر آدمی نے انہریٹ کیا ہے یعنی ہمارے بابا آدم نے جو جنت دیکھی تھی سب نے اس کو انہریٹ کیا سب ہے سب پداشی تب اس کو وارث ہیں تو وہ جنت بسی ہوئی ہمارتمان میں لیکن رہنا تھا ہمیں اس دنیا میں تو یہ دیکھیے یعنی زندگی کا یہ راز ہے راز جو اللہ تعالیٰ نے ابو بتا دیا تھا کہ یو ہیو ٹو لیو ان پرفیکٹ ولڈ ودھ اے پرفیکٹ مائنڈ تمہاری جو ڈیزائر ولڈ ہے اور جو اویلیبل ولڈ ہے دونوں میں فرق رہے گا جب تم اسے ایڈجسٹ کر پاؤ گے تب کیا ہوگا تو تک ٹینشن نہیں آئے گا تو تک نفرت نہیں آئے گی تمہاری جھلجھاٹ نہیں ہوگا تو اندر یعنی بےتنی نہیں ہوگی ڈسٹسفیکشن نہیں ہوگا اس سارے نگیٹو تھاٹ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا تب آپ معرفت کو تلاش کر پائیں گے تب آپ اللہ کو دریافت کر پائیں گے تب آپ اعلی ایمانی سفر کر پائیں گے یہ راز ہے ان اسی ایک بات میں سارے ترقیات روحانی کا یا ترقیات ربانی کا راج چھپا ہوا ہے یہ نہیں تو ربانی سفر ختم یہ نہیں تو روحانی سفر ختم یہ نہیں تو خدائی سفر ختم اس میں یہاں تک میں شامل کروں گا کہ آپ یہ اگر چاہیں کیسے دنیا جہاں آپ کے رسول پر کوئی گستاخی نہ کرے تو وہ دنیا بھی نہیں ملے گی آپ کو اسی کو لے آپ نگیٹو ہو جائیں گے ایک ہی دنیا آپ چاہیں جہاں آپ کے رسول پر گستاخی نہ کرے کوئی, کوئی قرآن خلاف نہ بولے اسلام کے خلاف کوئی تنقید نہ کرے اسلام کے بارے میں کوئی تنقیدی کتاب نہ لکھ دے ایسی دنیا اگر آپ چاہیں آپ یا امت مسلمان پر کوئی کوئی ظلم نہ کر دے تو یہ کبھی بھی یہ دنیا نہیں ملے گی آپ کو اس دنیا میں آپ کو امت پر ظلم بھی ہوگا یہ دنیا میں آپ کو مت کے خلاف سازشیں بھی ہوں گی یہ دنیا میں قرآن کے خلاف بھی لوگ بولیں گے یہ دنیا میں رسول کے خلاف کی جائے گی سب کچھ ہوگا ان سب کے ہوتے ہوئے اگر آپ اپنے کو اوپر اٹھا سکیں جیسے آپ ہوا جہاز اڑتے ہیں تو سب سے اوپر اڑ ہیں جنگل سے اوپر سمندروں سے اوپر بستیوں سے اوپر ہر چیز اوپر اوپر, اوپر اوپر پرواز کرتے ہیں آپ تو آپ کو ایک بلند پروازی کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی تب آپ کو اعلیٰ مارفت ملے گی تب آپ کو آر ایمان ملے گا یہ سبق اول دل دے دیا گیا کہ دنیا میں تمہیں ناقص جنت ملے گی کامل جنت نہیں ملے گی اس دنیا میں ناقص نظام ہی بنے گا کامل نظام نہیں بنے گا یعنی ہر اعتبار سے اس دنیا میں آپ کو نقص کا تجربہ ہوگا ہر اعتبار سے منقصب میرا اس میں اللہ تعالیٰ نے مشہور خدا بندی کو بتایا ہے کہ تجربات نقص کے تو ہو گے یہ تو ہو نہیں ہونا ہے اب ہر اعتبار سے ہوں گے اس میں کوئی اشتہ نہیں ہوگا کہ آپ چاہیں کہ میرے رسول کو کوئی برا نہ کہے یہ نہیں ہوگا یہ بھی ہوگا ود آؤٹ اینی ہر قسم کا آپ کو جراحت پہنچے گی ہر قسم کو نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو تب جا کر کے آپ کو اعلی ایمان اعلیٰ معرفت یعنی تدبر کی توفیق مجھے بھی, بھی ملے گی تو فسے دو تدب تدبر آپ کیا کریں گے آپ جس میں جئیں گے تو یہ حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے اول دن بتا دی تھی اس سے پوری دنیا بے خبر یعنی غیر مذہبی دنیا تو بے خبر ہے ہی دنیا جو سگڑا مذہب ہے وہی بے خبر مسلم دنیا جو اس کے بعد نمبر دو پر ہے وہی بے خبر میرے علم میں کوئی باخبر اس سے نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے کوئی ہو تو اس کا نام بتائیے اس کی کتاب بتائیے باخبری کا ثبوت کہاں ہے تو یہ خبری سادہ نہیں ہے اس خبری کی قیمت ہے اس بخری کی قیمت کیا ہے اعلیٰ مرفت سے محرومی اعلیٰ ایمان سے محرومی اعلیٰ تعلق باللہ سے محرومی حتیٰ کہ حب شدید سے محرومی حب شدید سے محرومی کیونکہ سب کچھ کا تعلق شورس ہے کہ جب شور آپ کو ڈیولپ نہیں کرے گا جب شوری ہی جو ہے غیر پختر رہ جائے گا تو آپ کیا جانیں گے کچھ, کچھ بھی نہیں جان پائیں گے تو یہ جو آئے کولام ہے کہ ولو آجبا کا حوصل ہونا آپ اس میں پھنس گئے کہ بلا رسول اللہ کو کہاں سے ایسا ہو سکتا ہے پھر یہ کہا کہ دیکھا کیسے انہوں نے اب اس پر بھی ایک بحث ہے کہ بغیر دہی کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو کہ وہ کیسی ہیں تو اب وہ ایک اس میں بھی وضع کیا گیا ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا دیکھنا جائز تھا کیونکہ اراطن آپ چاہتے تھے کہ اسے نکاح کرنا اس لیے وہ جائز ہو گیا وغیرہ وغیرہ غیر ضروری پاس ہے نہیں ان چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ بظاہر سے اٹریکٹر کوشش لگے کہ تم کو لیکن جب پالو گے تمہارے ہو کہ اس کچھ نہیں تھا چاہے عورت ہو چاہے حکومت ہو چاہے دولت ہو چاہے گھر ہو چاہے جاں ہو کوئی بھی چیز ملنے سے پہلے لگے کہ آپ کو اٹریکٹو اب ملنے کے بعد معلوم ہو کہ وہ تو ایسی ہے نہیں کیوں مسئلہ وہی ہے کہ تمہارا جو ڈیزائر ورلڈ ہے اور جو اویلیبل ورلڈ ہے دونوں میں ڈسپیرٹی دونوں میں فرق